کسی طرح جانتی کافر اس وقت کو جب نہ روک سکیں گے اپنی مونہوں سے آگے اور نہ اپن پیٹوں سے اور نہ ان کی مدد ہو